چلو جی انفاق کے بارے میں ضعیف مومنوں کو حکم ضعیف قسم کے مومن جو ہیں ان کو حکم آ گیا یو سفی اللہ ہے معافی سماوا تو معافی اللہ لاہول ملک اسی کا راج ہے کیوں لاہول ملک اے واؤ تالی لیا لاہول اسی کا راج ہے کیوں اس لیے تمام کمال کی سفتیں اسی کی ہے وہ والین قدیر اقلی دلیل وہ ہے جس نے بنایا تم کوئی تم میں سے کافر ہیں کہ مومن ہیں اللہ بما تعملون مشیر بنایا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو بالحق بے الحق حق ارادے کے ساتھ وہ کو تم صورتیں دی ہے بڑی سونی صورتیں بنائی ہیں تمہاری وہی لہل مسیح جب صورت سونی ہے عام عمال آم تمہارے سونے ہونے چاہیے خسرت جو ہے بصیرت کے ساتھ ہو بصیرت اچھی لگتی ہے تو بصارت کے ساتھ وہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ علیہ سدور اللہ سینوں کے رات جانتا ہے علم یا کیا نہیں تمہارے پاس آئی خبر ان کافروں کی پہلے والے کی فضا کوم پر چکھا انہوں نے وبال اپنے گندے مذہب کا ولحم عزابن علی ظالہ کانت یہ گندا عمل کون سا تھا ظال یہ وبال امرحم امرحم کی تفصیل ہے ظال یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے کلم کھلی کیا کہتے تھے بشروں دے گا پس کفر کیا انہوں نے اور بالکل منہ پھیر گئے بس طرح اللہ ہی بے پرواہ ہو گیا ان کی بے پرواہی اللہ کریم نے پسند نہ کی غنی حمید اللہ تو بڑا غنی ہے لا احتیاط گمان کیا ہے کافروں نے کہ نہیں اب آسو وہ قتل نہیں اٹھائے جائیں گے دن قیامت کے تو فرما بلا کیوں نہیں مجھے رب کی قسم ہے ضرور اٹھائے جاؤ گے تم پھر ضرور خبر دیے جاؤ گے جو کچھ عمل کر رہے ہو ظالکا اللہ جسی یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ فا امنو بالله ورسوله ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ والنور الذی انزلنا اور اس نور کے ساتھ جس کو ہم نے اتارا ہے۔ والله بما تعملون خبیر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمعہ جس دن کٹھا کرے گا تم کو وہ جمعیت والے دن ساری کائنات کی جمعیت اکٹھی ہوگی۔ یہ دن جو ہوگا نا یہ ہار جیت کا دن ہوگا اچھے کرے ہٹا دے گا اللہ اس سے برائیاں اس کی اور داخل کرے گا جناتل تلیم ان تاطر نہ لو جو کافر ہیں اور تقسیم کی ہیں ہماری آیات کی وہ ہمیشہ جہن میں جلیں گے ماں اصاب ہمیں مصیبتیں سن لو جو پہنچتی ہے مصیبت کسی کو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی یوں میر بلّا یا دیکن بہو یو بندہ یوں میر بلّا جو اللہ کو مانتا ہے یا دے صحیح حقیقت سمجھ لے گا دل اس کا اللہ بالکل علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہاں کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا اگر تم اس سے پھر گئے تو پھر ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پہ پہنچانا ہی ہے نا مسئلہ یہی ہے جس کے ماننے میں لوگ پسو پیش کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ فرکل کمزور ایمان کا بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہے اگر لا اللہ کے ساتھ ایمان ہے تو پھر کمزوری دکھانے کی کیا ضرورت ہے پھر زور دکھاؤ یا آنو او ایماندار ہو تمہاری عورتیں تمہاری اولاد یہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہے کیونکہ غلط مشورہ دیتے ہیں مثلا کہتے ہیں ہجرت نہ کرو مال خرچ نہ کرو بہرحال مشورے غلط دیتے ہیں تم اپنے ایمان کی کمزوری نہ دکھاؤ ایمان مضبوط رکھو فخ ضرور ان کے مشورہ لینے سے بچ جاؤ وہ اور اگر وہ پہلے مشورہ دے چکے ہیں کو گستاخی کر چکے ہیں درگزر کرو وہ تسفہ چشم پوشی کر لو وہ تنگ دل میں نہ رکھو فہم اللہ غفور ان نما ام و یہ تمہارے ماں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے جانچ کا ذریعہ ہے تمہاری ازمائش کا ذریعہ ہے ولہ اجرن عصی پس ڈر کے رہو اللہ سے مستتا تم جتنا ٹل لگتا ہے بسمو بعد کان دل کھول کر سنا کرو پھر اسی طرح مانا کرو اور خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں تمہارے لیے وہ بہت اچھا ہے جو شخص بچا لیا گیا اپنی جان کے حص سے فلاکل مفل وہ بہت بڑا فلاح کامیابی پانے والا ہے چلو پچھلے ٹائم